الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى المدين. أما بعد، باب الخيار، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إذا تبايع رجلاني فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا أو يخيغ أحدهم الآخر فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه مش لدرسمهم لونه باب الخیار شروع کیا کتاب البحو کا تو سلسلے میں یہ حدیث غالباً پڑھی جا چکی تھی لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو پھر سے پڑھ لی جائیں تو بہتر ہوگا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو آدمی آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ کریں تو ان میں سے ان دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا کب تک معلوم یا جب تک وہ دونوں اس مجلس سے جدا نہ ہو جائے الگ نہ ہو جائے وکانہ جمیان اور وہ دونوں ایک ساتھ ہو. حدیث کا یہ لفظ بتاتا ہے وکانہ جمیان سے کہ یہاں پر جو اختیار والی بات ہو رہی ہے اس سے مراد اختیار مجلس ہے یا خیار مجلس ہے اختیار نہیں بلکہ خیار مجلس ہے مجلس کے اندر جب تک موجود ہیں تب تک جو ہے دونوں کو خریدنے والے کو اور بیچنے والے کو دونوں کو اختیار رہے گا چاہے تو جدا ہونے سے پہلے کو فسخ کر دیں یعنی کینسل کر دیں او یوخیر و عدد یا یہ کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو اختیار دے کہ ہاں بھئی یہ چیز اس چیز کا سودا تو میں کر رہا ہوں لیکن ہمیں اتنا اختیار اتنا اتنی مہلت دینا, دینا دینا پڑے گا اتنے دنوں تک یا اتنے وقت تک جو بھی آپس میں شرط ہو جائے پھر اگر ان دونوں میں سے کسی نے دوسرے کو اختیار دیا اور پھر اس پر بے پکی ہو گئی اختیار کے بعد چیز دیکھ لیا سودا طے ہو گیا پھر اختیار بھی اختیار کی بات بھی ہو گئی کہ ہاں دو روز تین روز جو بھی پھر اس کے بعد اس اختیار کی مدت ختم ہونے کے بعد بے کر لیا تو پھر بے پکی ہو جائے گی بے پکی ہو جائے گی اور اگر ان لوگوں نے بے کر لیا اور پھر بے ہو جانے کے بعد دونوں الگ الگ ہو گئے وہ ان تفر کا ان تب خرید و فروخت کر لینے کے بعد اگر دونوں جدا ہو گئے اور ان میں سے کسی نے بے کو توڑا نہیں تو بے کیا ہو جائے گی واجب ہو جائے گی اب لوٹانے کا اختیار اب باقی نہیں رہے گا الا یہ کہ ایک حالت میں ہے کہ لوٹانے کا اختیار باقی رہے گا اور وہ ہے خیار گبن یا دھوکہ دھوکے کا جو, جو دھوکے والا معاملہ ہوتا ہے جیسے ابھی آپ لوگوں نے پچھلے درسوں میں سنا تھا کہ ہاں کوئی جو ہے بکری کو یا دودھ والے جانور کو دو تین دن دودھ روک کر کے لے آیا بازار میں بیچ دیا اب خیارے مجلس بھی ختم یعنی مجلس میں خرید لیا اور جو ہے اس میں اس کے بعد لے گئے بعد میں پتا چلا کہ دھوکہ دیا گیا ہے تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں پھر اختیار باقی رہے گا اسی طرح سے ایک اور حدیث آگے آنے والی ہے آ, اس, کے, اس میں بھی یہ چیز باقی رہ جائے گی کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو خرید و فروخت میں دھوکہ ہو جاتا ہے دھوکہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر عقلی طور پر وہ کمزور ہے ذرا سا تو اس کے لیے بھی اختیار باقی رہے گا جس کی وضاحت آگے آئے گی صحیح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے بعض لوگ کہتے ہیں حالانکہ ان کا یہ قول صحیح نہیں ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خیار مجلس یا مجلس کا جو اختیار ہے وہ باقی نہیں رہے گا اور اس کے لیے آنے والی دوسری حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے اختیار نہیں دیا گیا حالانکہ اختیار اس میں بھی دیا گیا ہے تو ان کا یہ قول صحیح نہیں ہے ان کا یہ قول صحیح نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اختیار سے مراد یا خیار مجلس سے مراد گفتگو ہے کہ ہاں دونوں نے آپس میں خرید و فروخت کر لیا بات پکی ہو گئی اور لین دین ہو گیا تو پھر اب بات ختم ہو گئی تو گویا کہ اختیار بھی ختم ہو گیا جب کہ حدیث میں اتنی مہرت ضرور دی گئی ہے کہ جب تک مجلس میں جہاں جس جگہ پر بیوشرہ ہو رہا ہے خرید و فروخت ہو رہی ہے وہاں جب تک ہے تب تک اختیار ہے دونوں کو دونوں کو اختیار ہے خریدنے والے کو بھی اور بیچنے والے کو بھی والمر بنسوائے بن انبی ان جدی ان, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پال البا وبتا حتہ یا تفرقا بیچنے والا اور خریدنے والا ان دونوں کو اختیار حاصل ہوگا بیچنے والے کو اور خریدنے والے کو اختیار حاصل ہوگا حتہ یا یہاں تک کہ دونوں جدا ہو جائیں یہ کا لفظ عام طور پر ہاں یہ دونوں جدا ہو جائے تو اس کا لفظ اس کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یا ایک کلمہ جو استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں یہ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ زبانی فرق اور جب زبانی جدائی پر نہیں بولا جاتا زبانی جدائی پر نہیں بولا جاتا بلکہ بدن اور جسم کی جدائی پر یہ لفظ بولا جاتا ہے اللہ انتقوت خیار یا اللہ یہ کہ مگر یہ کہ, مگر یہ کہ کوئی ایسی بے ہو کوئی ایسا سودا ہو جس میں اختیار دیا جائے جس میں اختیار دیا جائے تو ایسی صورت میں جب تک اختیار دیا جائے گا تب تک اس کا جو ہے اس کا مطلب اعتبار ہوگا جب تک اختیار دیا جائے گا وَلَا خشتاستقی لہو یہ لفظ بتاتا ہے یہ لفظ بتاتا ہے کہ یہ خیار خیال خیار مجلس سے مراد جگہ جگہ مراد ہے زبانی اختیار مراد نہیں ہے یا گفتگو والا اختیار مراد نہیں ہے کیا ولاح الہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کسی کس کے لیے نہ باعے کے لیے نہ مشترک کے لیے دونوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس مجلس کو چھوڑ دے وہ جدا ہو جائے اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خریدنے والا خریدنے والا بے کو کیا کرے واپس کر دے خریدنے والا یعنی سامان کو واپس کر دے اس ڈر سے بیچنے والا جلدی سے وہاں سے فرار نہ ہو جائے بھاگ نہ جائے تو اب دیکھیے یہاں یہ لفظ حدیث کا بتاتا ہے کہ یہاں اختیار سے مراد جو شریعت میں اختیار دیا گیا ہے بیچنے والے اور خریدنے والے کو وہ کون سا اختیار ہے اختیار مجلس ہے اختیار مجلس مراد ہے کیونکہ یہاں پر اگر اختیار مجلس مراد نہیں ہوگا تو پھر حدیث کا یہ جو آخری ٹکڑا ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مجلس کو چھوڑ دے اس ڈر سے کہ کہیں وہ سودا واپس نہ کر دے تو اس کا پھر کوئی معنی ہی نہیں رہ جائے گا اگر زبانی اعتبار سے ہوگا تو پھر یہ کا لفظ جو ہے استعمال ہی نہیں ہوگا اس لیے جو ہے اور یہ شریعت کی آسانیوں میں سے ہے کہ موقع دیا جائے وفی روایٰ حتیٰ تفرقہ ان مکا اور ایک روایت میں باقاعدہ مکان کا لفظ ہے یہاں تک کہ وہ دونوں اپنی جگہ سے جدا ہو جائیں جب اپنی جگہ سے الگ ہو جائیں گے تو پھر ایسی صورت میں ایسی صورت میں ان کا اختیار ختم ہو جائے گا بے پکی ہو جائے گی اللہ یہ کہ اگر کوئی ایسی صورت دھوکے والی پیش آ جائے تو پھر اس میں وہ دوسرا معاملہ ہوگا وہ الگ بات ہے لیکن بے پکی ہو جائے گی ایک دوسرے کو اختیار باقی نہیں رہے گا اور یہ اختیار مجلس یا خیار مجلس جو ہے یہ تمام صحابہ اور تابعین وغیرہ کا اور ائمہ میں سے اکثر ائمہ کا یہی قول ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ذکر رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں پر ایک چیز کی سراحت کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جو خیار مجلس کی بات ہو رہی ہے یہ اکثر صحابہ اور میں امام شافی اور امام احمد رحمت اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک جو ہے مجلس کا اختیار باقی رہے گا خرید فروخت دونوں کرنے والوں کے لیے لیکن امام مالک اور امام شافئی رحمۃ اللہ علیہ امام امام مالک اور امام ابو حنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اختیار مجلس نہیں ہے ان کے بات لین دین ہو, ہو گئی اور کیا کہ لین دین ہو گیا اور بات پکی ہو گئی اور سودا ہو گیا جب گفتگو مکمل ہو گئی دونوں کی خرید و فروخت کی تو پھر اب اختیار باقی نہیں رہے گا گفتگو مکمل ہونے سے پہلے پہلے اختیار باقی رہے گا گھر سے وہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر یا خرید و فروخت کی جگہ پر ہیں لیکن پھر ان کے لیے اختیار باقی نہیں رہے گا جبکہ حدیث کے اندر اختیار دیا گیا یہاں پر وضاحت کر دی گئی کہ حدیث کا آخری ٹکڑا بتاتا ہے اور حدیث میں ایک لفظ ہے اور پھر وایا حتہ تفرقان یہاں تک کہ دونوں اپنے اپنی جگہ سے جدا ہو جائیں تو اس پر جو ہے تقریر ترمیدی میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی نصاف فرماتے ہیں کہ حق اور انصاف کی بات یہی ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات دلائل کے اعتبار سے راجے ہے حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دلائل کی روشنی میں یہ وہ کیا کہتے ہیں راجے ہے لہذا یعنی اختیار مجلس کو انہوں نے راجہ قرار دیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دےلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو راض قرار دیا ہے مگر ہم مقلدین کو امام ابو حنیفہ کی تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں یہ چیز جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیز یہ چیز بڑی خطرناک ہے یہ چیز بڑی خطرناک ہے کیا کہ حدیث کے ہوتے ہوئے حدیثوں کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ ہمیں ہم اس حدیث پر نہیں عمل کریں گے اس لیے کہ ہم فلاں امام کے مقلد ہیں فلاں امام کے ماننے والے ہیں یہ بہت خطرناک بات ہے اس میں اس سے کیا پتا چل رہا ہے گویا کہ حدیث کا مطلب کیا ہے حدیث جب صاف ہے صحیح ہے واضح ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کسی امام کے فرمان کو آگے کرنا یہ یہ بہت خطرناک بات ہے اور یہ بہت بھیانک چیز ہے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور تم مرتبے کو نوز اللہ مظالق ہم نیچے کر رہے ہیں اور کسی امتی کا مقام اور مرتبہ آگے کر رہے ہیں بڑھا رہے ہیں یہ نہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین اور شریعت کے معاملے میں ہم نصوص شرعیہ اور وحی الہی کے پابند ہیں ہے کہ نہیں ایسا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے اتبی رب کم یہ طبیع کے مخاطب کون ہے تم سب لوگ ہیں تمام مسلمان ہیں ما عزلہ رب کم تمہارے رب کی طرف سے جو چیز نازل ہو رہی ہے اور رب کی طرف سے دونوں چیزیں آئیں قرآن بھی اور حدیث بھی قرآن کو وہی مطلوب کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کا کلام ہے اور حدیثیں یہ حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے شریعت اللہ کی ہے الفاظ اور کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن دونوں کہاں سے ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں دونوں واحد ہیں لہذا وحی کے مقابلے میں اور اور حدیث کے مقابلے میں کسی امتی کے قول کو ترجیح دینا یہ غارت گرے ایمان ہے ایمان اس سے غارت ہو جاتا ہے ایمان کی خیر نہیں رہتی ایسی صورت میں تو اس لیے جو ہے اس طرح کے مسائل میں جہاں حق واضح ہو جائے حدیث مل جائے وہاں ہمیں اپنا اپنا لینا چاہیے اما میں سے کسی نے بھی میں سے رحمت اللہ علیہ جمیان کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کوئی شخص کسی ایک امام کا کوئی قول نہیں دکھا سکتا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتے ہوئے میری بات تو تم مان لینا کیونکہ میں نے زیادہ سمجھا ہے ایسا کسی نے بھی نہیں کہا بلکہ اما نے تو صاف حد صاف طور سے کہہ دیا ہے خدے باب ابونی فرحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ صحح فہو مذہبی جب تمہیں صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا طریقہ ہے تم اس کو لے لو تو اس لیے جو ہے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر تمام اعمال میں شریعت پر عمل کرنے کے مقابلے میں ہمیں ہم امام الانبیاء کے قول کو اور آپ کی حدیثوں کو اور آپ کے فرمان کو دیکھنا ہے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیسے اس حدیث کو سمجھا ہے کیسے اس حدیث کو سمجھا ہے تو دیکھیے یہاں پر بھی صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ تمام لوگوں نے یہی کہا کہ یہ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خرید بائے اور مشتری کو خرید فروخت کرنے والوں کو اختیار مجلس دیا جائے مجلس کا اختیار دیا جائے کہ جب تک مجلس میں ہے تب تک ان کو موقع دیا جائے کہ چاہے تو وہ بائے کو فرسک کر دے اور چاہے تو باقی رکھے لیکن جب جھدہ ہو جائیں گے تو قربائے مکمل ہو جائیں گے وعنی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ذکر رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو یخدع في البیوع فقال اذا با یعتفق اللہ خلابتا متفق علیہ ایک صحابی کسی غزوے میں انہیں کوئی چوٹ لگ گئی تھی ان کے سر میں جس کی وجہ سے ان کی جو ہے ان کے دماغ کی یا دماغی کوئی بیماری پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے اور خرید و فروخت میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا ذکر کیا گیا حبان ابن منقد انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ واقعہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یا ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ خرید و فروخت میں ان کو لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں دھوکہ ہو جاتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتے چال باز لوگ جو ہے ان سے سودا کر لیتے ہیں اور پھر پتا چلتا ہے کہ ان کو دھوکہ ہو, جا... ہو... ہو... ہو گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اصول بتا دیا ایک چیز بتا دی کیا فرمایا کہ اذا بایات فقل اللہ خلابت کہ جب تم خرید و فروخت کرو تو تم یہ لفظ کہہ دو کہ بھائی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے دھوکہ نہیں جب یہ لفظ کہہ دو گے تو اگر خریدنے کے بعد دھوکہ ہو گیا تو انہیں تین دن تک مہلت رہے گی مہلت رہے گی کہ اس بیگ کو فسخ کر دیں تو آج بھی یہ چیز کیا کہتے ہیں اپنائی ہی جا سکتی ہے اگر کسی کو کسی کیا کی چیز کے بارے میں زیادہ تجربہ نہیں ہے اور اس کا وہ سودا کر رہا ہے تو لینے خریدنے والے سے یا سودا کرنے والے سے چاہے وہ خریدنے والا ہو یا بیچنے والا ہو دونوں باتیں ہیں تو وہ کہہ دے کہ بھائی دھوکا نہیں ہونا چاہیے دھوکا نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح سے جب یہ لفظے یہ شرطے لگا دیں گے اسی کو کہتے ہیں خیار الغش کہلے لے یا خیار الغبن کہلے ایک تو اختیار مجلس ہے اور اختیار شرط ہے کہ شرط لگا لیا بھائی یہ چیز ہم بیچ رہے ہیں لیکن تین دن کی مہلت جو ہے ہم کو دی جائے ہاں کہ ہم تین دن کے اندر آپ کو فیصلہ کر کے بتائیں گے یہ ایڈوانس لے لیجیے وغیرہ وغیرہ اور ایک سیارے الغبن یعنی دھوکے والا اختیار تو یہ بھی ہے شریعت کے اندر کہ اگر کسی کا معاملہ ایسا ہو تو وہ یہ شرط لگا سکتا ہے کہ بھائی یہ لفظ اگر یاد رہو تو زبانی طور پر اپنی زبان میں کہہ دے کہ بھائی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہم نے یہ چیز خرید لی اور اس میں آپ نے دھوکا دیا تو ہم یہ واپس کر دیں گے تو اس کو یہ مہلت رہے گی تین دن تک یہ یہاں پر باب الخیار جو ہے وہ ختم ہو گیا تین ادیس کے اندر تھی آگے باب الربا اور سودی مسائل کا بیان ہوگا انجاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبا الربا مو کے رہو وقال هم شاہدئی او مسلم ولیل بخاری نہ بن حدیث ابی جو باب الربا ربا کس چیز کو کہتے ہیں سود کو کہتے ہیں اور ربا ایسا لفظ ہے جس کو بہت زیادہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں آج یہ بالکل مشہور ہو چکا ہے جسے آج انگلش میں کیا کہا جاتا ہے انٹرسٹ انٹرسٹ فائدہ فائدہ جس کو کہتے یا فائدہ کے لیے ایک اور لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے کیا ہے بینیفٹ پروفٹ بینیفٹ لیکن انٹرسٹ جو ہے یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے سود کے معنی میں اور ریبا کا لفظ ہاں روا کا معنی کیا ہوتا ہے اضافے کے زیادتی کے ہاں فلا اربو اند اللہ تو میں آتا ہی تم ان زکات ان تریدو نوج اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سود جو ہوتا ہی ہے یہ نہیں بڑھے گا لیکن جو صدقات ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے اس میں اضافہ کرتا ہے تو ریوا کے معنی ہیں زیادتی کے اور ربا دو طرح کا ہوتا ہے ایک ربا الفضل ہے اور ایک ربا ان ہے ربا الفضل کس کو کہتے فضل مانے کیا ہوتا ہے ذاتی ربا الفضل کس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی طرح کی ایک ہی طرح کی چیز کا آپس میں خرید و فروخت ہو ایک ہی طرح کی چیز کی خرید و فروخت ہو جیسے کھجور کو کھجور سے بیچا جائے بیچا خریدا جائے گیہ کو گیہوں سے سونے کو سونے سے چاندی کو چاندی سے اس طرح سے خرید و فروخت نمک کو نمک سے غلے کو گلے سے تو اس طرح کے خرید و فروختے میں ریبل فدل ہوتا ہے کیسے جبکہ وہ جبکہ یدم بےدین ہو سامنے مدرس میں ایک ہی ہاں بھائی یہ کھجور ہے اس کھجور سے اس کھجور کو آپ یہ کھجور لے لیجیے ہم کو یہ کھجور دے دیجیے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس کی ساری حدیثیں آئیں گی میں تھوڑی وضاحت کر دے رہا ہوں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کر کے خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا گرچہ دوسری چیز ایک ہی طرح کی جیسے کھجور ہے گرچہ ایک طرح کی ایک کھجور جو ہے اچھی ہو دوسری خراب ہو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اگر بدلنا ہو یا بیچنا ہو تو برابر سرابر ہو اس میں اگر زیادتی کر دیا کہ ایک کلو کے بدلے دو کلو خرید بیچ لیا تو یہ منع ہو جائے گیہوں چاول وغیرہ جو بھی ایک قسم کی چیزیں ہیں ہاں تو اس میں خرید و فروخت میں اگر ان چیزوں کے ذریعے سے ہوگی تو اس میں کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی ہاں اس کا ایک طریقہ ہے سرحدی سے سب واضح طور پر آگے آئیں گی اس کا ایک طریقہ اللہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علم نے بیان فرمایا کہ اگر تمہیں اس طرح سے کرنا ہے ہاں تو کیا کرو کہ جو چیز جس کیا کہتے جس کے ذریعے سے اس کو خریدنا چاہتے اس کو بیچ دو ویسے کوئی ایک اچھی کھجور ہے اور ایک ردی کھجور ہے تو بجائے اس, یہ منع ہے کہ ایک کلو کے دو کلو کے بدلے ایک کلو اچھی خجور لو ایک کلو ردی खजूर کے بدلے جو ہے دو کلو کیا کہتے ہیں اچھی کھجور کے بدلے ایک کلو اچھی کھجور کے بدلے دو کلو ردی کھجور دو اس کے بجائے کیا کرو کہ ردی کھجور کو بیچ دو بیچ کر کے پھر پیسے سے ایک کلو خریدو یا اسی طرح سے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں کیا کہتے ہیں ناپنے والی ہو یا تولنے والی ہو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آپ اگر اس طرح سے معاملہ کریں گے تو کم زیادہ کر کے نہیں بیچ سکتے جتنی بھی چیزیں ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے اگر کسی نے زیادہ کر کے بیچ دیا یا خرید لیا تو اسی کو کہا جاتا ہے ریبل فضل یہ زیادتی والا سود ہے سود تو ایسے زیادتی ہوتا ہے لیکن یا یہاں پر کیا استعمال ہوگا کہ ایک چیز کم لیا دوسری چیز کو زیادہ کیا تو اس طرح سے اور ایک ریبن نسہ ہے اور ریبن نسہ کس جس کو کہتے ہیں اصل میں نسی نسی کا لفظ مانے نسی کا معنی ہوتا ہے تاخیر کرنا دیر کرنا تاخیر کرنا تو یہ کون سی کون سا سود ہے یہ سود جیسے مثال کے طور پر یہ کسی سے کسی نے قرض لیا یا کسی سے کسی نے کیا کہتے ہیں کوئی غلہ لیا یا کھجور لیا کچھ کہ ہاں بھائی اس کا جو ہے ہم اس کی قیمت ہم اتنی مدت کے بعد دیں گے اتنی مدت کے بعد دیں گے تو جب وقت آ جائے وقت آ جائے تو اب جس نے وہ چیز لی ہے یا قرض لیا ہے اب اس کے پاس ادا کرنے کی استطاعت نہیں تو دینے والا کہے کہ اب جو ہے اگر تم نہیں ادا کرو یا تو ادا کرو اور اگر نہیں ادا کرو گے تو اس میں کچھ بڑھا دے کہ ہاں اگر ایک ہزار لیا ہے تو ہم اس کو گیارہ سو دیں گے اگلی مدت تک اگلے پانچ مہینے تک اس, اس, اس تم کو جو ہے آپ جو ہے گیارہ سو آپ کو دینا پڑے گا کہ کوئی بات نہیں آپ کے لیے مہلت مل جاتی مہلت دے رہے ہیں اس کو کیا ہے کیا کہا جاتا ہے ریبن نشید ہے تاخیر کی وجہ سے اور آج دیکھیے کیا کہتے ہیں سودی جتنا کاروبار ہے سودی جتنا کاروبار اگر بینک سے لون وغیرہ لے لیتے ہیں ایک مدت ہوتی اس میں اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو اور زیادہ ایک تو شروع ہی میں سود بڑھا دیتے ہیں کہ اتنے پر اتنا سود دینا پڑے گا لیکن مدت میں اگر آپ نے نہیں ادا کیا تو اس مدت میں اس پر سود بڑھا دیں گے جیسے اپنے ہاں قسطوں میں ہوتا ہے اپنے آپ قسطوں میں گاڑیاں کوئی سامان کوئی چیز خریدتے ہیں قسطے کی مدت ہوتی ہے اگر اس مدت میں جو ہے قسطیں ادا نہیں کی گئی تو اس پر اور اضافہ کر دیتے ہیں وہاں پر اپنے ملکوں میں زیادہ ایسا ہی ہے تقریبا لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر قسطوں میں جو گاڑیاں وغیرہ دیتے ہیں تو تاخیر ہو جانے کی وجہ سے وہ اس میں انٹرسٹ یا سود نہیں بڑھاتے الفضل کے بارے میں یہ دے اور اپنا دیکھیے یہاں پر بھائی نے جو سوال کیا ہے وہ یہ سوال ہے کہ سونے کی دکان پر جب عورتیں جاتی ہیں تو پرانا سونا دے کر کے وہ نیا سے پرانا زیور دے کر کے نیا زیور لیتی ہے تو اب انڈیا کا اور پاکستان کے اپنے ملکوں کا حال تو نہیں معلوم ہے کیونکہ میں نے کبھی خرید و فروخت کا معاملہ سونے کا وہاں پر نہیں کیا لیکن یہاں پر میں نے کیا ہے ایسا تو یہاں پر جو مجھے معلوم ہے وہ یہ کہ جب دکان میں کوئی سونا لے کر کے پرانا سونا لے کر کے جاتا ہے تو وہ پرانے سونے کی قیمت لگاتا ہے پرانے سونے کی قیمت لگاتا ہے کہ ہاں یہ پرانا سونا جو ہے آپ کا اس قیمت کا اس ریٹ پر اتنا ہے اور اس کی قیمت یہ ہوئی مثال کے طور پر پانچ ہزار ریال پھر اس کے بعد نیا سونا وہ جو خریدتا ہے نیا زیور خریدتا ہے تو اس کی وہ قیمت لگاتا ہے موجودہ قیمت لگاتا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس پر بناوٹ کا بھی وہ چارج لگاتا ہے تو اس طرح سے یہاں, یہاں کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے یہی ہوتا ہے کہ پرانا سونا پرانے سونے کے ریٹ کے حساب سے وہ بیچ دیتا ہے اور نیا سونا جو خریدتا ہے تو نئے ریٹ کے حساب سے جو اس کی قیمت ہوتی وہ اس کو خریدتا ہے تو گویا کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ ردی کھجور جو ہے تم اس کو بیچ دو بیچ کر کے اس سے اچھی کھجور خرید لو تو یہاں پر بھی وہی صورت آتی ہے کہ پرانا سونا جو ہے ہاں پرانا سونا ظاہر سی بات اس کو پہن لیا پرانا ہو گیا اور اس کی قیمت وہ گھٹ گئی اور اس میں جو ہے بناوٹ کا بھی وہ معاملہ ہے اس پر محنت ہوگی پھر تو اس لیے جو ہے اس کو جو ہے پرانے ریٹ سے اس کو بیچ دیتے ہیں پھر نیا سونا جو ہے اس کو خرید لیتے ہیں تو اس شکل میں یہاں پر یہ کام ہوتا ہے لیکن اگر مثال کے طور پر یہ کیا جائے ہوں کہ سمجھ لیجیے تین تولے سونے ہیں تین تولہ سونا کے بدلے جو ہے دو تولہ سونا اگر کوئی بیچتا ہے یا خریدتا ہے ہاں اس کی قیمت نہیں لگائی جا رہی ابھی تو ایسی صورت میں یہ منع ہو جائے گا ایسی صورت میں یہ چیز منع ہو جائے گی تو جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ یہ شکل بنتی ہے وہ یہ شکل بنتی ہے اب چونکہ مارکیٹ کا ریٹ ہوتا ہے ورنہ تو اگر کیا کہتے ہیں دیکھا جائے تو اب آج کل کیا, کیا گیا ہے کہ سونے کو پرانا سونا ہے اب سونے کو نوٹوں سے بیچا خریدا جاتا ہے سونے کو نوٹ نوٹ سے خریدا بیچا جاتا ہے ہاں جبکہ کیا کہتے اصل میں یہ نوٹ جو ہے وہ سونے کی قیمت کے ہی عوض میں نوٹ بنایا گیا ہے تو ایک دوسرا معاملہ ہے تو یہاں پر اس طرح سے یہ کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سود کی وہ ایک شکلیں نہیں بنتی ہے ہاں کیونکہ ایک دو होता है سودا ہوتا ہے ایک یہ سودا ہوتا ہے ایک یہ سودا ہوتا ہے جیسے نہیں نہیں مجلس کے ختم ہونے کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ دیکھیے اب ہم ایک بازار میں جگہ پر ہیں جیسے مثال کے طور پر آگے حدیث آئے گی اسی کو میں پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کھجور لانے کے لیے ایک منٹ بھیجا تو وہ جو ہے کھجور لے آئے لیکن جو ہے اچھی کھجور لے آئے نہیں نہیں وہ نہیں ملا نہیں ہے تو اچھی کھجور لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا خیبر کی جو ہے تمام کھجوریں ایسی ہی ہیں یہ دیکھیے حدیث ہے قدرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی اور ابو حرد رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ایک آدمی کو عامل بنایا یعنی امیر مقرر کیا تو وہ جو ہے عمدہ کھجور لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسے اکل تم خی... اتا... رخیبر کیا خیبر کی ساری کھجوریں اسی طرح سے بہترین عمدہ ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ لا واللہ نہیں اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا الخہ ہاں، کہ ہم اس ایک تھ کو خریدتے ہیں ہاں دو سا کے بدلے یا تین سا کے بدلے ایک سا کے بدلے ہاں ایک سا خریدتے ہیں عمدہ کھجور دو سا کھجور ردی کھجور دے دیتے ہیں تین سا دے دیتے ہیں ایک پیمانہ ہے تقریباً ڈھائی کلو کا ہوتا ہے جیسا کہ عید الفطر کے موقع پر زکات الفطر نکالتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا لا تفعل ایسا نہ کرو فیل نہیں لا تفعل ایسا نہ کرو بع بے الجم آ ملا کے پڑھیں گے تو بع عل جم آ کہ اس کو جو ردی کھجور ہے اس کو درہم سے بیچ دو تم ابتا دراہے میں جنیبن پھر تم اس درہم کے بدلے امدا کھجور خرید لو تو یہاں پر بدلی سیکھتے ہاں جی ہاں یہ ایک چیز آپ نے ایک بات آپ نے جو ذکر کی ہے کہ وہ پیسہ نہیں دیتا ہے لیکن سوال یہاں پر آئیے ہے کہ اگر ایسا معاملہ کرنا ہے تو پیسہ اپنے ہاتھ میں لے لو نہیں نہیں نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ دیکھیے اگر آپ پرانا سونا بیچنے جائیں گے تو آپ کو پیسہ دے دیں گے نہیں نہیں کنورٹ کروانے کے لیے نہیں گئے اصل میں یہاں پر کیا ہے یہاں پر باقاعدہ جو ہے اگر آپ بیچنے جائیں گے تو وہاں پر اگر پیسہ لیں گے تو وہ آپ کو پیسہ دے دیں گے جو پیسہ نہیں دیتے ہاں تو اب اگر کیا کہتے آفر والی جو بات ہے کہ کنورٹ والی جو بات ہے یہ طریقہ غلط ہے کنورٹ والی بات جو ہے اگر کہیں سونا پرانا سونا لے کر کے اور نیا سونا دے رہے ہیں نیا سونا دے رہے ہیں تو اب ایسی صورت میں اگر دونوں کا وزن برابر ہے دونوں کا وزن برابر ہے تو پھر ایسی صورت میں کمی جاتی درست نہیں لیکن یہ جو شکل دکانوں میں بنتی ہے جہاں آفر والی بات کنورٹ والی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ چاہے پرانا سونا لے کر کے بھیج دے اس سے اور کیا کہتے ہو آپ کو پیسہ دے دے گا جی نہیں آپ لے لیجیے نا اس کو پیسہ لے لیجیے جی رسید رسید پہ لکھتے ہیں چونکہ آپ اسی مجلس میں خریدنا چاہتے ہیں اسی مجلس میں آپ خریدنا چاہتے ہیں یا میں یہاں کی بات کر رہا ہوں انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہاں تو یہاں پر اگر آپ جائیں تو آپ کیا کہتے ہیں اگر پیسہ آپ لینا چاہیں تو آپ کو پیسہ دے دے گا پیسہ آپ لے لیجئے اس کے بعد چاہے اس کے یہاں سے خریدیے چاہے دوسرے کے یہاں سے خریدیے کرا ہے کہ باہر جا کے مجلس ختم کر کے لیتے اگر نہیں مانتے کبھی میرا ایسا تجربہ نہیں ہوا ہے تجربہ میرا نہیں ہوا ہے تو اگر ہاں تو اگر یہ یہ معاملہ ہے تو گویا کہ ایک طرح سے یہ ہیلے والی شکل ہے ہیلا کر کے لیکن ہاں بہرحال اس مسئلے کو ذرا سا حضور بھائی یاد دلائیے کہ اس کو اہل علم سے تھوڑا سا پوچھا جائے ہوں کتابوں میں دیکھ کر کے کہ ہاں یہ شکل جو بنتی ہے کیونکہ اب یہ اصل میں کیا کہے دو معاملہ ہوتا ہے جو دو معاملہ ہے اس سونے کو اس سونے کے بدلے نہیں بیچا خریدا جا رہا ہے بلکہ اس سونے کی اس زیور کی قیمت لگائی جا رہی ہے اس زیور کی قیمت لگائی جا رہی ہے جو بھی قیمت اب اس کو بیچ دیا آپ نے بیچ کر کے اس کی قیمت لگا لیا اس نے اب یہ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ پیسہ آپ کے اس میں ہاتھ میں نہیں آیا لیکن کم از کم وہ اس نے کہا کہ ہاں بھائی اتنا یہ ہے یہ آپ کا ہو گیا اگر آپ بیچنا چاہیں گے آپ پیسہ واپس لینا چاہیں گے تو آپ کو کیا کہتے ہیں وہ دے سکتا ہے پیسہ کیا بھائی ہم یہ سونا بیچنا ہے ہم کو اور ہم اس کو اگر ایسا کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا اگر آپ لوگوں نے تجربہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بیچ کر کے پرانا پیسہ لے کر کے بھائی ہم کو بیچنا ہے ہم کو خریدنا نہیں ہے ہاں یہیں پر تو آپ ایسا بھی کر سکتے اور اگر آپ کو اب کرنا ہو تو آپ اس سے پرانے نئے سونے کا مسئلہ نہ کیجیے اس سے کہیے کہ ہم کو یہ بیچنا ہے ہاں ہم کو یہ بیچنا ہے بیچ کر کے آپ کیا کہتے ہیں پیسہ لے لیجیے پیسہ لے کر کے باہر آ کر کے اور پھر جا کر کے خرید لیجیے اور پھر آپ کے اس میں جو جب قبضے میں ہو گیا ہے تو پھر گویا کے بیک مکمل ہو گئی ہاں مکمل ہو گئی آپ کیا خرید سکتے ہیں بس ان میں لیکن اب یہ ہے کہ جو یہاں پر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں دکاندار جو ہے پیسے نہیں دیتے ہیں بس ایک قیمت لگات... قیمت لگاتے ہیں تو یہ بات محل نظر ہے اس کو دیکھیں گے ان ٹھیک ہے تو جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو پیش کی گئی اس میں ہے کہ اللہ کے رسول ہاں تو ربل فضل اور ربل نسیہ دو طرح کے اسود ہوتے ہیں ربل فضل اور ربل ال ایک تو ایک ہی چیز کو کم زیادہ کر کے بیچنا ایک چیز گہوں کو گہوں کے بدلے سے سونے, کو سونے کے بدلے سے اس میں ذاتی جائز نہیں ہے اور دوسری کیا ہے کہ تاخیر کی وجہ سے اس میں کسی چیز کی قیمت میں اضافہ کرنا یہ بھی سود ہے جیسا کہ زمانے جاہلیت میں ایسا کچھ ہوتا تھا اس کو نے یہ یہ بھی ہے ہے کہ کہ کہ ہم بتایا تاخیر کے ذریعے آپ کو موقع دے رہا ہے ربن رسیح میں یہ چیز آ جائے گی کہ وہ تاخیر سے دے گا یعنی ایک سال کے بعد تو اس کی قید ابھی سے لگا دیا ابھی سے لگا دیا کہ سو اضافہ کر کے دینا تو اس میں آ جائے گا ربن رسی میں اور عام طور سے جو ہے جو سودی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ربا نسیا ہی میں آتی ہیں تو اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر لانت بھیجی ہے سود کھلانے والے پر لانت بھیجی ہے سود سودی معاملے کو لکھنے پڑھنے والے پر لانت بھیجی ہے سودی لین دین پر گواہی گواہ بننے والے والوں پر لانت بھیجی ہے اور فرمایا کہ ہم سوا یہ سب کے سب گناہ میں کیا ہے سب برابر ہیں کیونکہ تعاون علل اس میں ہے گنا پر تعاون کر رہے ہیں صحیح مسلم کروایا تھا اور حضرت امام مخار رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس کو اسی طرح سے ذکر کیا ہے بس رابی وہاں پر حضرت جاوید رضی اللہ تعالیٰ بلکہ ابو جوہفا رض اللہ تعالیٰ عنہ نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ سود سے متعلق جتنے لوگوں کا تعاون ہوگا سب اس میں شریک ہوں گے اسی وجہ سے بینک میں سودی بینک میں ڈیوٹی کرنا نوکری کرنا یہ جائز نہیں ہے اپنے مکان کو سودی بینک کے لیے کرایے پر دینا یہ بھی جائز نہیں ہے اے ٹی ایم مشین لگانے کے لیے اجازت ہے جی آپ آپ کے مکان میں آپ کا مکان شہر میں ہے اے ٹی ایم کی مشین کوئی لگانا چاہتا صراف جس کو کہتے ہیں جی جی یہ بھی جائز نہیں سب یعنی تعاون ہے یہ سودی بینک سے تعاون ہے لیکن اگر سودی کوئی کوئی بینک سودی نہیں راجہی وغیرہ جیسے ہیں تو اس میں دے سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں تو بہت سود کا معاملہ بڑا خطرناک ہے پرانے کریم میں بیشمار آئے تھے اس تعلق سے ہیں اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے بے کو کیا کہتے ہیں حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے اور یم حق اللہ ال ربا اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے جتنے بھی لوگ جو ہے سود سودی کاروبار کرنے والے ہیں لین دین کرنے والے ہیں یا لینے والے ہیں کھانے والے ہیں وہ سب تب تباہ برباد رہتے ہیں ہاں سکون اطمینان جو اب وہ کام کیا ہے جی اگر کسی نے جو ہے سوال کیا بھائی نے کہ اگر کسی نے کوئی کام کر لیا ہے مثال کے طور پر ہاں اس, اس کو پتا تھا سب کچھ پتا تھا لیکن غلطی سے اس نے کام کر لیا ہے اور پھر بعد میں توبہ کیا مثال کے کی طور پر کسی نے نوکری کی ڈیوٹی کر لیا ہاں تو اگر ڈیوٹی کیا ہے نوکری کیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا ہے کہ اگر توبہ کر لیا ہے تو جو باقی مال اس کے پاس ہے انشاءاللہ اس کو وہ استعمال کر سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی محنت سے اس نے کمایا ہے اور توبہ کر لیا توبہ نہیں کیا تو حلال نہیں وہ حرام لیکن اگر کیا کہتے ہیں کسی سے سود لیا ہے لیا ہوا سود کسی کے پاس ہے مثال کے طور پر کسی کو دس لاکھ لیا تھا دس لاکھ دیا تھا قرض کے طور پر اس سے جو ہے بعد میں پندرہ لاکھ لے لیا اور پھر اس کو ہا, اس نے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور وہ توبہ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں دس لاکھ روک کر کے پانچ لاکھ اس کو واپس کرنا ہوگا تب صحیح ہوگی اس کی توبہ سمجھ گئے کیونکہ وہ اس کی اپنی کمائی نہیں ہے بلکہ وہ چیز ہاں تم تم فلکم روس ام والے کم قرآن میں کیا ہے اگر تم نے توبہ کر لیا سود سے تو فلکم روسو ام تمہارے مال کا جو یا تمہارا جو راسل مال ہے جو تمہارا اپنا مال ہے وہ تمہارا جو ہے باقی رہ جائے گا تم اس کو لے لو اور باقی جس کا ہے اس کو دے دو جی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے الله مَا بَقِيَ الْرِبَا اللہ ودر مابق ان کو تم مومن ایمان والے اور سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو اگر تم ایسا نہیں کرتے فعلم تفالو فنحرب من الله و اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گویا کہ سودی کاروبار کرنا لین دین کرنا یہ سب جو اللہ سے جنگ کرنے کا ترادف ہے اور ایک حدیث پڑھ لیجی بس درس ختم کرتے ہیں بن مضی اللہ, تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث یاد رکھی بہت اہم حدیث ہے ایک تو لانت والی حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی اور یہ حدیث بھی یاد رکھیے اربا سلاست وسب رون بابا مفلو این کہا وزلو مح رجول مسلم رواہد ابن ماجہ مختصرا والحديث حسن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے تہتر درجے ہیں کتنے تہتر تہتر درجے ہیں سیونٹی تھری درجے سب سے کم درجے کا جو سود ہے وہ یہ ہے ایسا ہے جیسے کوئی بدبختے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے ہاں یہاں کے حق لفظ ہے یعنی کہ حق مراد نکاح بھی ہے اور زنا بھی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے اور سب سے اونچے درجے کا اور بڑھ کر کے سود کا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت سے کھلواڑ کرے کسی مسلمان بھائی پر الزام اور تہمت لگائے یہ سود کا سب سے بڑا گنا ہے گویا کہ ایک مسلمان کی عزت اور آبرو کا بہت بڑا مقام ہے ہم لوگ جو ہیں بہت معمولی سمجھتے ہیں جس کو چاہا زبان آزاد ہے جس کو چاہا کچھ کہہ دیا الزام لگا دیا اس کو تو ایسا ہو ایسا آدمی ایسا ہے ہاں؟ غیبت چغلی یا کسی کی عزت پر حملہ کرنے یہ سب اسی میں شامل ہے سب شامل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے اس میں آپ لوگوں نے حدیث سنا تھا یا کہیں میں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کی حرمت کا ایک درجہ ہے مسلمان کی حرمت کے تین درجے ہاں حرام نالے ہی ہاں مال ہوں و دم ہوں و کہ مال کی حرمت عزت و ابرو کی حرمت خون کی حرمت خان کعبہ سے تین درجہ اس کی حرمت ہے ایک مسلمان کی تو اس لیے جو ہے یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھائی بھائی بنایا ہے لہذا کسی مسلمان بھائی کی عزت پر کلام کرنا وہ عزت کرنا کہیں اس کو اور کسی الزام لگانا یا اس کی غیبت کرنا یہ سب ساری چیز اس میں شامل ہو جائیں گی تو اس لیے ہمیں جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اسی طرح سے سعودی معاملات کو سعودی معاملات سے باخبر رہنا چاہیے اور یہ زمانہ ایسا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث غالباً یہاں پر نہیں ہے لیکن ڈاکٹر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اگر سود ظاہری طور پر نہ بھی کھائے گا تب بھی سود کا دھواں اس کی ناک نا... نا... میں ضرور پہنچے گا دھواں پہنچ رہا ہے جی اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں اور احتیاط کریں تقوا پیدا کریں کہ سود کی کسی قسم میں ہم انوس نہ ہونے پائے نہ لینے میں نہ شدی سے اور آئے گی انشاءاللہ اللہ تبار کتار اس ذمن میں اللہ تبار اقتار ہمیں جو باتیں جو حدیثیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر فرامد کرنے کے توحفے قداف ہوئے عامین اب العالمین صلی اللہ تعالیٰ